قل لي على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله السميل عليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال تعالى وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه سادة الله عظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفطه قولي یا رب العالمین آپ نے آیات کے کی تلاوت سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارا رجحان ہمارا جو موضوع ہے وہ کیا ہے ایک داری کے لیے ایک مبلک کے لیے عمل کتنا ضروری ہے کہا جاتا ہے شریعت کا حکم ہے کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں ماتا ہوں جنافت کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہونا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنابت کو مسلسل رہنے دو اور مسجد میں آنا چھوڑ دو کہ جی کیا جنابت میں مسجد میں نہیں جا سکتے یا بے وضو نماز مت پڑھو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جی مجھے نہ کرو کیوں جی جی حکم جی ہے تو بغیر وضو نماز جو ہے وہ مت پڑھو یا جیسے کہا گیا تھا لاتا رب سلاد اون تم سکارا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ دو صورتیں یا تو نشہ چھوڑ دیتے نماز کو کنٹینیو رکھتے یا نماز کو چھوڑ دیتے نشے کو کنٹینیو رکھتے تو شرط تھی نا تو یہ جو کہا گیا کہ بے عملی کی حالت میں تبلیغ مت کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ چھوڑ کر بے, بے عملی جاری رکھے ہم نے عام طور پر یہ سمجھا ہے اس کا کہ جی کیا کریں جی ہم خود گناہ گاہ رہیں گے جب بے عمل ہیں تو ہم خود کسی کو کیوں تبلیغ کریں کیوں دعوتیں تو بے عملی چھوڑو مجاہدہ تو یہی ہے نا کسی پر تلوار چلا لینا کسی کے سینے میں گولی مار لینا بڑا آسان ہے اپنے سے کشتی لڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے بے عملی چھڑوانے کے لیے بے عملی کون کر, کر رہا ہے میرا اپنا نقص کر یہ بدل کر تم اس کا کھانا پانی نہیں بند کر سکتے کر سکتے اسے سوچ لگائے دے سکتے ہو کیوں نہیں دیتے کیوں نہیں چھڑواتے اس یہ ہے وہ مجاہدہ جو ہر جہاد سے افضل بھی ہے اور ہر جہاد کی سیڑھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایل جہاد افضل یا رسول اللہ حضور سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول کون سے جہاد افضل ہے قانا جاہد ہے کہ تو اپنے آپ سے جہاد کرے طاعت اللہ اللہ کی اطاعت پہ راضی کرنے کے لیے اپنے نفس سے کشتی لیں جو دلائل تو لوگوں کو دے رہا ہے وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیتا ان کا رخ اپنی طرف کر تو لوگوں کو بندہ بنانے چلا اللہ کا تو نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیا تو لوگوں کو کہتا آچو اللہ آچو رسول تو خود اللہ رسول کے ساتھ کر رہے کہ یہ نفس ہے کشتی اس کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے یہ ایسے مانتا نہیں اور اس پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی یہ کہہ کہ جی اب یہ میرے قابو میں آ گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو مظاہدہ ہوگا وہ دیگر تمام جہادوں کے ساتھ ساتھ جاری رہے گا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آج کے بعد میرا نفس مجھے کبھی کوئی بری بات نہیں کہہ سکتا میں نے مکمل قابو پا لیا ہے یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانتی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے اور وہ مجھے نہیں حکم دیتا سوائے نیکی کے باقی یہ کہ بس ذرا سی آپ کی گرفت ڈھیلی پڑی اور یہ غالب ہو جاتی تو اصل جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تربیت گائیں ہوتی ہیں جن میں باقاعدہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے معاملات کس قسم کے نمازوں کا کیا حال ہے قرآن کتنا پڑھتے ہیں آپ تفسیر کون سی پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہی چیک کرنا ہو کہ آپ کا نفس کے ساتھ جہاد جاری ہے کہ نہیں اس بے عملی کو دور کرنا ہی مقصود ہوتا ہے تاکہ جو لوگ باہر نکلیں وہ مکمل ہوں اور جس فیلڈ کی دعوت دیں اس فیلڈ میں کوئی انگلی نہ پر ہے آپ دیکھیں یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی کوئی چیز جب ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ اس چیز کو مارکیٹ میں نہیں لاتے اسے اسکریپ کر دیتے ہیں اس لیے کہ بدنامی لاؤ کوئی یہ نہ کہے آپ دیکھیں کیریئر کا ایک یونٹ ہے تھوڑا سا سائیڈ سے اسے ڈینٹ پڑ گئے وہ ڈینٹ درست بھی کروا لیا گئے لیکن وہ مارکیٹ میں نہیں لائے اسے بیچا نہیں انہوں اور وہ تقریباً سترہ ہزار کا یونٹ کسی آدمی نے پچیس میں خرید لیا کیوں بیچا انہوں نے اتنا سستا جیسا ہمارے یہاں کہتے نا وہ کے پاؤ بیچا اس کو کیوں بیچا ہے اس لیے کہ اس میں ڈینٹ وہ بدنامی کرواتا جہاں بھی جاتا کمپنی کی وہ مارکیٹ میں نہیں لائے اور اسے انہوں نے بتا دیا کہ اس کا مینٹیننس جو ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کیریئر کی نوائش پہ نہیں بکے گا یہ سکریب میں تم اٹھا کے لے جاؤ یہی حال اس آدمی کا ہوتا ہے جس کی شخصیت میں ڈینٹ ہوتے اسلام کسی نظریے کا نام ہے اور اس نظریے کا بندہ جو ہے وہ ہر طرف سے ہو اور سوسائٹی میں چلا جائے اس کی کوئی کل بھی سیدھی نہ ہو اسلام کا کیا جو ہے وہ منظر سامنے آئے گا لہذا اگر آدمی نے دعوت دینی ہے تبلیغ کرنی ہے تو اس کا مقصود کیا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے نا اللہ راجی ہو اور اللہ تعالی کہتا ہے کہ کابرا مختلح اللہ کو اس پر بڑا غصہ آتا ہے کہ جو کام تم خود نہیں کر رہے لوگوں کو اس کے بارے میں کو. اب آپ رضا لینے گئے تھے ملا کیا غصہ اللہ نزدی کے نزدیک یہ انتہائی غذب کی بات ہے مپ کا انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم خود نہیں کرتے لہذا اس پہ ثابت یہ ہوا کہ اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے دعوت کرنی ہے تو اپنا تزکیہ بھی بہت ضروری ہے اپنی صفائی ستھرائی بھی بہت ضروری ہے دیکھیں نا اور لوگ تو ٹھیک ہونی چاہیے آپ دیکھتے ہیں کہ جی فوج کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے کہ جی بالکل کریز ٹھیک ہونی چاہیے یونیفارم استری ہونی چاہیے شوز جو ہے چم چم کر رہے ہوں بال جو ہے بنے ہوئے ہوں آدمی کے کیوں پتہ چلے کہ کوئی فوجی ہے دندا ہے مومن کہیں جائے تو پتہ تو چلے نا کہ کوئی مومن آیا ہے اس کی اپنی ایک شان ہے جو اس سے ایک دفعہ لین دین کرے وہ یاد رکھے کہ کسی مومن سے لین دین کیا تھا جو اس کے ساتھ مسحبت کر لے گاڑی میں جہاز میں وہ جہاں بھی جائے کہ یار میری سیٹ پر میرے ساتھ ایک مسلمان تھا بس کیا مسلمان تھا اب وہ آدمی آپ نے امر سے اسے تبلیغ کی ہے آپ دیکھیں اس بار جو سیٹلائٹ نیٹورکس کام کر رہے ہیں ان میں کبھی بھی انہوں نے کور سے یہ نہیں کہا کہ یہ کپڑے پہنے ان کی اور سے وہ لباس پہن کے آتی ہیں سکرین پر ٹھیک ہے جی سے انہوں نے کہا کہ ایسے لباس پہن ہماری بہ بچیوں کو وہ یہ جو دے رہے ہیں کلچر وہ عمل سے ان کے لڑکے بھی وہ لباس پہن کے آتے ہیں وہ لڑکی بھی وہ لباس پہن کے آتی ہے اور اگر وہ ایک بلیڈ کا اشتہار بھی دیتے ہیں تو وہ شیو کر کے آتا ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ ایسی شیو کرتا ہے ٹھیک ہے نا امل کے ذریعے آج تبلیغ کا دور قول پہ کوئی توجہ نہیں دیتے اگر آپ کامل ہیں صحیح ہے درست ہے آپ ہر لحاظ سے اگر نہیں ہے تو پھر منافع ہے آدمی بڑی سیدھی سی بات یا تو مومن مومن ہے تو اس کے اندر یہ اخصوصیات ہونی چاہیے آتا کہ جو بھی چیز آپ گنواتے ہیں اس چیز کو اس کی پرا سے پہچانتے ہیں آپ آپ کہتے ہیں جی پانی ہے اس کی یہ پراپرٹیز ہیں اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا اس کی کوئی بو نہیں ہوتی اس کا کوئی ذائقہ نہیں شکر ہے جی شکر کے اندر مٹھاس ہوتی ہے پراپرٹی گنواتے نا آپ اور اس چیز کو اس کی پراپرٹی کے لحاظ سے مارکیٹ میں پہچانا جاتے مٹھاس چوک کے دیکھا جاتا ہے یہ چینی ہے کہ نہیں اگر وہ پراپرٹی دے نہ رہے تو اس کا مطلب ہے اس چیز نے اپنی حیثیت گوا دیا میٹھا ختم ہو جانے کے بعد وہ چینی چینی نہیں رہتی شربت کا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پانی کا تو وہ پانی نہیں رہتا وہ شربت بن جاتا ہے وہ جوس ہو جاتا ہے وہ چائے بن جاتی پانی نہیں ہوتا وہ پانی اس کے اندر ہوتا ہے لیکن اس نے اپنی پراپرٹیز کھو دی اگر مومن ہے تو پھر اس کے اندر وہ پراپرٹیز ہوگی جو اس کتاب نے گنوائی ہیں کہ مومن کیسے ہوتے ہیں نا ایسے کوئی ہوائی چیز تو نہیں ہے نا مومن ان نمل مومنون در حقیقت ایکچول مومن وہ ہے دو نمبر بھی ہے لیکن ان نمل قالت العرب تلاب و امن نہ کو تو منو تم ایمان نہیں لائے تو پھر انہوں نے کہا کہ کون ہی مان لایا کہا انجین سچے مومن وہ ہیں باقی دو نمبر تو یہ جو پراپرٹیز اللہ نے گنوائیں ہیں صفات مومن کی صفات حقیقی مومن کون ہے اگر یہ ہے تو بسم اللہ کر مومن ہو تو اور اگر یہ نہیں ہے تو منافق آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں احادیث بخاری نے روایت کی ایک میں مسلم نے اضافہ کیا کہ تین فصلتیں جس کے اندر ہوں وہ منافق ہیں دوسری حدیث میں فرمایا چار فصلتیں جس میں ہوں تو منافقن منافق ان پیور ہنڈریڈ منافق ہے اگر چار وائن کا نفی ہے اگر اس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہے تو پچیس پرسنٹ منافق ہے دو ہیں تو پچاس فیصد منافق ہے تین ہیں تو پچہتر فیصد منافق ہے اور اربا ان من کوفی اگر چاروں کی چاروں ہیں تو وہ منافق ان خالصن تو وہ سو فیصد منافق ہے پیور منافق اس میں ایک تو یہ ہو گئی اظہار ایسا قز میں دادہ اگر بات کرے تو جھوٹ کرے گولیاں دے لوگوں ویزا وعدہ اخلافا جب وعدہ کرے تو وعدہ پورا نہ کرے ویزا تمہیں نا خانہ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے ویزا خاصا مفا اور جب لڑائی کرے تو پھٹ پڑے یعنی کوئی تمیز نہیں کوئی حدود نہیں ایک ابھی جو ہے وہ بھائی صاحب ہے پتہ نہیں کیا کہ بچ کے کہہ رہے تھے ذرا سا اختلاف ہوئے تو ماں بہن کی گالیاں دینے لگا خاصم ہے خاصہ موا جا جب جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے تو جس کے اندر ایک ہے ان میں سے پچیس فیصد منافق علاج موجود جب تک زندہ علاج ہو سکتا ہے دیکھیے یہ روحانی بیماری ہیں مارا گم کے دلوں میں مر جس طرح یہ جسم بیمار ہوتا تو دور تو ایک ڈاکٹر کے پاس دوسرے ڈاکٹر کے پاس اس کتاب نے نشانیاں بتائیں ان کا علاج بھی بتائیں بات کرے تو جھوٹ کرے اور جب آپ جھوٹا آدمی بات کرے گا تو سچی بات بھی کرے گا تو اگلا شک میں پڑے گا یار یہ گولی دے رہا ہے بنڈل مار رہا ہے بتخا چھوڑ رہا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بات جب آپ نے کو سفا پر کھڑے ہو کر دعوت دی لوگوں کو یا معاشرہ پورائی سب کو بلا لی آپ نے یا معاشرہ فلا یا معاشرہ فلا اور با سبا کی آواز دی اور سب آئے تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات پوچھی وہ کیا پوچھی اپنے کریکٹر کے بارے میں کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری جانب سے ایک بہت بڑا لشکر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑنے کو ہے تو تم لوگ کیا کہو گے انہوں نے کہا کہ ہم تصدیق کریں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں دادا کیا بتائی کہ آج تک آپ نے ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بول تو حضور کا کریکٹر آ گیا گواہی کے طور پر آپ جہاں بھی سب کریں گے گواہ کون ہوگا آپ کا اپنا عمل کا قد لادش تو فی کو منظور امین قبل ہی اصل آتا حضور نے اپنی پوری عمر جو ہے نبوت سے پہلے کی آپ نے پیش کر دی دلیل کے طور پر فقط لفیق افلا اس بار نقویت سے پہلے میں تمہارے اندر ایک عمر گزار چکا ہوں چالیس سال ایک عمر ہوتی میں نے کوئی جماعت نہیں بنائی میں نے کوئی جلوس نہیں نکالا میں نے کوئی فلسفہ نہیں بگاڑا میں نے کوئی کتاب نہیں لکھی میں نے کوئی یونین نہیں بنائی لیڈرشپ کا مجھے شوق نہیں ہے میں تو بازار میں جا کے بیٹھنے والا مجھے کس نے مادہ کیا ہے نظمے میں آنے کے اللہ نے حضور کی پوری عمر کی قسم کھائی ہے گویا حضور کی پوری عمر کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے لہم رکھ تیری زندگی کی قسم تیری عمر کی قسم تو پہلی چیز سچ کو پیش کیا انہوں نے کہا اور جب ابھی سفیان وضی اللہ تعالانوں کو کیفر نے دربار میں بلایا اور کہا کہ اس آدمی نے کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر میرے دس میں ہوتا تو میں کوئی نہ کوئی داؤ لگاتا لیکن کوئی بات ہے اس لیے کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو میرے ساتھ دو چار آدمی ہیں وہ وہاں جا کے بتا نہ دیں کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا ہے جھوٹ کو اتنا برا سمجھتے تھے وہ لوگ جنہیں ہم کہتے تھے کہ جو دورے جہلیت وہ جہلوں کے بھی کچھ اصول تھے میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں بار مشہور رہتا کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے اب نے جواب دیا نہیں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس نے کہا جس نے بندوں پر جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ پر جھوٹ بولے حضور کا سچ دلیل کے طور پر ہر جگہ حضور کا گواہ بن کے آتا رہا وہ لفا وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے سب سے پہلے جب ابتدا ہوتی ہے اسلام کی تو کس پہ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حکم مانوں گا رسول کا تابع دار بن کے رہوں گا یہ ایک عہد ہے اگر بندوں سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کرتا تو اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیسے پورا کرے گا اگر بندوں کو اس پر اعتبار نہیں ہے تو اللہ کو بالکل اعتبار نہیں منافقین کے جو لفاف کی اللہ نے دلیل دی وہ کیا دی کل منافقوں کالو نشب اللہ کالا رسول اللہ و اللہ ہو لرسول یعنی اللہ یہ بات جاننے کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان کی گواہی کا محتاج نہیں ہے اللہ کو پتہ ہے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں وہ اللہ یش قد المناسقین اللہ کا وعدہ کیا اس کے خلاف کی وعدہ کیا کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک سودے کا عنوان ہے جیسے نکاح نامہ ہوتا ہے نکاح نامے پہ کیا ہوتا ہے ایجاب قبول اتنے اکبیر میں یہ صاحب قبول ہے یہ محترم اکبر وہ کہتا ہے جی بالکل قبول ہے اس سے پوچھا جاتا ہے یہ اتنا اکبیر دے رہا تو یہ قبول ہے, کہتا ہے جی قبول ہے کیا قبول ہے یہ قبولت ایک عنوان ہوتا ہے اس کے نیچے بڑی لمبی فہرست ہوتی ہے باقی ڈیٹیل وہاں کوئی نہیں لکھی ہوتی ہے کہ چھ بچے بھی ہوں گے لکھا تھا کسی نکالے میں کوئی نہیں ہوتا ہوں از اینڈ وہ سجا تو قبول کے نیچے آتا ہے اس کلم کے نیچے یہ ہے کہ ان اللہ, من هم هم اللہ الجنہ یہ سودا ہے مومن کی جان بھی بک گئی ہے مومن کا مال بھی بک گیا اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایبز اللہ کا حکم یہ جان اور مال اللہ کی ہے اور رسول کے ہاتھوں میں دینی استعمال کون کرے گا رسول صلی اللہ کسی کے حضور نے عہد میں لگا دی کسی کی بدر میں لگ گئی کسی کی کسی اور غذے میں لگ گئی کسی کی تبوک میں لگ گئی کسی کی جنگ یرموک میں لگ گئی لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دی تھی تو حضور نے خرچ کیا تو یہ ایک معاہدہ ہے یہ بیا ہے جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کی جان اور اس کا مال بک جاتا ہے اور بکے ہوئے مال کو جس نے خریدا اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس وہ کافر کا یہ اپنا ہے کافر اپنی مرضی اس پر لاگو کر سکتا ہے بکا کس کا ہے مومن کا مومن اس پر اپنی مرضی لاگو نہیں کر سکتا اس پر اللہ اور رسول کی مرضی چلے گی لیکن جی آپ کی ایک چیز بک گئی ہے ایسی سی بیچ دیا آپ نے جہاں وہ کہے گا وہاں آپ نے لے کے جانا فلا آدمی آئے گا تم سے لے جائے گا جی بسم اللہ مغرم لا جان چھوٹی جا. بکا ہوا مال جتنی جلدی چلا جائے کامیابی ہو گئی کہ ٹھکانے لگ گئے میری ذمہ داری اتر گئی ہے جب تک قبضہ میرے پاس آدمی ڈرتا رہتا ہے کہیں خرابی نہ ہو جائے جی دیو. تو جب یہ ہے اللہ کا تو ہے تو ہمارے اختیار میں نہیں اس وقت کسٹڈی میں کس کی ہے ہماری کسٹڈی میں ہمارے پاس رکھا ہوا ہے کس طرح رکھا ہوا ہے ہم کیا ہیں ہم اس کے مالک ہیں یا امین ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں مومن اس کا مالک نہیں ہے مالک اس کا اللہ ہم کیا کہتے ہیں انا لائے ہم اللہ کے لئے راجو مومن امین الہذا اگلی سے سرمائی ہوا ایزا تو میں جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کلمہ پال لیا اللہ کو بیچ دیا اللہ نے امانت کے طور پر دے دیا اور آپ نے اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیا جناب ایسی بکا بکر اور صاحب نے گرپے میں لگایا ہوا چوبیس گھنٹے چل رہا ہے ہو ہوگی کہ نہیں ہوگی ابھی اگلے کی امانت جب لہذا آنکھوں کے بارے میں آپ دیکھیں خیانت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے یا عالم و خاطن وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اسے معلوم ہے تم نے آنکھیں کہاں یوز کر لیں دنیا نے دیکھا نہیں دیکھا تو نے نظر بتا کے دیکھ لیا لیکن اس نے گراف بنا لیا کہ تُو نے خیانت کی ہے نا تُو میں وہاں یوز کیا جہاں اس نے منع کیا ہوا اللہ کو کیا حاصل ہے ہمیں یہ کہنے کا کہ آنکھیں جکا لو جب تک کہ یہ آنکھیں اس کی نہ ہوں کیا اختیار ہے اس فرمایا مومن کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کے بارے میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ جو چاہے فیصلہ کرے ماں کانے موم والا مو مینا تن ایزا ذلحول جو اولاد ہے تمہاری یہ بھی امانت ہے تمہارے پاس یہ جو مال ہے تمہارے پاس یہ بھی امانت ہے تمہارے پاس ان کے بارے میں جو فیصلہ اللہ نے کر دیا یو ہیو نو چوائس یو ہیو نو آپشن کوئی بارگیننگ نہیں کوئی نیگوشن نہیں کوئی کچھ نہیں مال اس کا اس نے فیصلہ کر دی تو ہمارے پاس جس حیثیت میں رکھوایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں مگر جی میری مرضی تیری مرضی تیرا مال ہی نہیں تو تیری مرضی کیسے چلے گی تیری مرضی تو تیری چیز پر چلتی اور یہ تیرا نہیں یہ اللہ کا لہذا اللہ کی مرضی چلے گی صحابہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ ان کو جو ہائیسٹ ٹیسٹیمونیل ملا جو سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا بدن کے گیارہ ٹکڑے کروانے کے بعد باپ کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے بعد بیٹے کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے بعد جو ٹیسٹ میموریل ملا ہے جو انعام ملا ہے جو سرٹیفکیٹ ملا وہ کیا ملا ہے انہوں نے اللہ کی مرضی کو پورا کر دیا سمجھ لئے آپ چھوڑ دیجیے کیمرے کو چھوڑ دیجیے جب دیکھیے صحابہ کو جو ملا وہ کیا رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا کیوں راضی ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کو اولاد پر بھی نافذ کر دیا بدن پر بھی نافذ کر دیا مال پر بھی نافذ کر دیا اللہ کی مرضی یہ مال ان کا نہیں یہ مال اللہ کا جہاں چاہا اللہ نے وہاں استعمال اور جس سے جتنا چاہا اس سے اتنا لیا فضا تمہیں نہ جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے ہم جتنی یہ کر رہے ہیں اسی لیے کہا گیا کہ کافر جو پانی کا بھونٹ پیتا ہے یہ بھی خیانت ہے اگر ہم جو کھا رہے ہیں نیمتے اگر ہم یہ کھا کے انہیں اللہ کے رضا میں استعمال کریں تو ہم سے سوال نہیں اور اگر ہم نے کھا کے جو توانائی ملتی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا تو ہم چور ہیں چور ہیں یہ سرکہ ہے تم ملا کچھ اللہ یوم پھر تم سے پوچھا جائے کہ وہ جو ٹھنڈا پانی پیا تھا اس کے بارے میں بتا کہاں استعمال ہوا وہ جو کھانا کھائے فلانا میں کھائی تھی وہ کہاں استعمال کی تو مناسب کی یہ نشانیاں ہیں اور جب جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے یہ چار نشانیاں اب ہم دیکھیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں کون بچا ہوا ہے کسی کو کسی کے اندر ایک ہے کسی کے اندر دو ہے کسی کے اندر تین ہے کسی کے اندر چار ہے آفار نے کہا کہ جی ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے ایک عملی منافق ہوتا ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اسلام کو نقصان پہنچائے وہ جو ہے وہ تو ہوا اعتقادی منافق پکا منافق اور وہ جس کے عمل کو اینالائز کیا جائے اور نفاق نکلے تو وہ جو ہے وہ اس قسم کا منافق نہیں ہے لیکن بات یہ کہ منافق نام تو برا ہے。ہے تو منافق تو اب اس کا علاج کیا ہے کہل ہے کہ اس کا تزکیہ کر لہذا کیا فرم ہے یتلو علیہ اللہ کی آیات پڑھ کے ان کا تذکیہ کرتے تھے یہ ساری بیماریاں جو ہمارے ساتھ ہیں یہ صحابہ کے ساتھ بھی تھیں وہ آسمان سے نہیں اترے تھے اسی معاشرے میں رہتے تھے اور معاشرتی بیماریاں ساری ان کے ساتھ لیکن انہوں نے ایک بات طے کر لی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جو بات کہیں گے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے لیکن آدمی کو جب بیماری لگ جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کھانا چھوڑ دیں جی آپ اتنے دن آپ نے داڑ نکلوائی اس نے کہا کہ جی دو دن آپ بالکل کوئی ٹھوس غذا نہ کریں جی بسم اللہ اس طرح حالانکہ وہ ڈاکٹر ہندو ہے ہندو ڈاکٹر کی بات اس صحت کے لیے بڑی مانتے ہو تم اس نے کہا جی یہ بھی چور دو تمہیں شوگر ہے یہ بھی چور دو یہ چور دو کولسٹرول تمہارے اندر زیادہ گوشت نہیں کھانا تلاچی نہیں کھانا دو گھنٹے صبح چلنا ہے تم نے ساری اس کی ہندو کی باتیں مان لی کیوں بڑی عزیز ہے نا مر نہ جاؤں اور جب آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ تمہیں یہ روحانی بیماری ہے جس سے تمہاری رو رہی ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ اس حکیم کی بات تو ماننی پڑے گی لہذا کہا جا کہ یہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو یہ بھی مت کرو وہ مانتے چلے جاتے تم کی بیماریاں دور ہوتی چلی جس کے اندر جو بیماری تھی آ کے کہتا تھا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ بیماری تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اپنی بیماریاں درست کرتے رہیں ٹھیک کرتے رہیں تجکیہ کرتے رہیں پرانے حکیم ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنی درستگی کریں مینٹیننس اپنا ساتھ جاری رکھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ہم جب لوگوں کو بلائیں گے مسلمانوں کو تو آپ کے پاس آمار ہونے بہت ضروری اور غیر مسلموں کو دعوت دیں گے تو دلائل ہونے بہت ضروری مسلمان کو تو اللہ رسول کا حکم دے کے سمجھا کے بات کوئی حدیث کوٹ کر کے سمجھایا جا سکتا کافر جو ہے وہ قرآن و حدیث تو نہیں مانتے اس کے لیے دلائل کو دلائل وہ آئے جو قرآن حکیم کے اندر ہیں وہ آیات جو اللہ نے ظاہر کافر تو اس کو نہیں مانے گا نہیں اللہ نے کہا کوئی بات نہیں ہم نے سامرین آیا تھے نہ فرافاق میں جتنی باٹی میں کام کر رہا ہوں اس میں اسے اپنی نشانیاں دکھاؤں کوئی خلا میں گیا تو اسے میں وہاں بھی دکھاؤں جو جس فیلڈ کے اندر ہے میں اسے اپنی نشانیاں وہاں دکھاؤں وہ بھی آیات ہیں یہ بھی آیات میات نا فلافا فری کو سے نے اندر بھی ہماری آیات ہے وہاں دلائل یہاں آمال اب کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے کہ جس جی سورہ نور میں اللہ نے قرآن حکیم میں سورہ نور کے اندر پردے کے بارے میں یہ احکامات نازل کی دوسرا مسلمان پڑھ کے کہتا ہے یار ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے اللہ کا حکم ہے سر آنکھوں پر ہے ذرا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مانتے لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی آج کر چل سکتا ہے پورا اسلام پر اور آگے جو ہے وہ بھی اسی طرح بولے گا یار بات تو واقعی تمہاری طرح تو آپ نے اسے اور مضبوط کر دیا اس کے موقع پر کہ واقعی اسلام قابل عمل نہیں ہے اور اگر اسے جواب آگے سے ملے کہ کیوں نہیں چل سکتا سرکار ہمارے گھر میں یہ پردہ ہوتا ہے ہم نے زمین بھی رکھی ہوئی ہے موایشیوں کا کام بھی ہوتا ہے اور فصلوں کی کٹائی بھی ہوتی ہے اور پردہ بھی ہو رہا ہے ہم کو تو نہیں روکتا اس کا منہ بند ہو جائے لیکن اگر آدمی کے اپنے اندر خامی آئے تو کہے گا واقعی یار بات تو تمہاری صحیح ہے. پہ تو نہیں ہو سکتا ہے لیکن کیا کریں آپ پر سے سواد ہو ہے تب لی کرتے جنت پوری ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس دور میں قرآن حکیم اور سنت متعارج ہے وہ قابل عمل ہے بے عمل آدمی یہ کیسے ثابت کرے گا جی بے عمل آدمی تو بدنام کرے ہمیں ثابت یہ کرنا ہے کہ اس دور میں بھی چل سکتا ہے سارے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ چودہ سو سال پہلے یہ چلتا تھا جو گورے ہیں ان کی تاریخ بھی یہ مانتی ہے کہ مسلمان ایک زمانے میں تین دریاضوں پر حاکم رہے ہیں اور ان کا اپنا فوجداری قانون ہوتا تھا اور ان کا اپنا جو ہے وہ آئلی قوانین ہوتے تھے انہوں نے آ کے اٹھارہ سو ساٹھ میں آ کے ہمارے معطل کیے ہیں تب سے تب تک وہ چل رہے مسئلہ یہ ہے جو وہ سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی آج چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا ہمیں یہ بتا میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں کرنسی چلتی تھی. وہ کرنسی ہوتی تھی مانتے ہیں اس پہ بنگالی میں بھی لکھا ہوتا تھا پانچ کا نوٹ ہے اور یہ پچاس کا نوٹ ہے سو کا نوٹ اور اس پہ لکھا ہوتا تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینک دولت پاکستان نے یہ جاری کیا ہے سب مانتے ہیں اس کرنسی کو آج چلتی ہے نہیں چلتی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بان سپ آنے ٹائم اسلام تھا مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا آج کے دور میں آج کی ضروریات کو فیس کر سکتا نہیں کر سکتا آج کے مسائل کا حل اس میں ہے کہ نہیں ہے یا یہ کوئی کہتا کہ جی میں نہ مانوں کام چلتا ہے سوسائٹی میں یا نہیں چلتا ہے ہم نے تو اس پر عمل کرنا ہے آپ کو نتائج لے کر جانے ٹھیک نا جی امل سے حسابت کرنا ہے تو عمل کس پر ہو مسلمان تھا قرآن کس کو مخاطب کر کے عمل کی امل کا حکم دیتا ہے کافروں کو نہیں مخاطب کرتا انہیں دعوت دیتا ہے کہ اللہ کو ایک مان لو ان کے لیے صرف ایک نظریہ کی دعوت امل کی دعوت کس کو ہے یا منو لاتا ربا اے ایمان والو تم سود مت ٹھیک ہے نا اور تم ثابت کر کے دنیا کو دکھا دو کہ بغیر سود کے بھی نظام چل سکے ذمہ داری ہوگی ہمیں اللہ نے ماڈل بنایا حضور نے کر کے دکھایا تھا ایک نظام قائم کر کے دکھا ہمیں اللہ تعالی نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ساری دنیا کے لوگوں کو مسلمان کر دو یہ غیر کر کنسپٹ ہمیں اس لیے بھیجا اور رسول کو بھی اس لیے بھیجا رسول کو کس لیے, لیے بھیجا تھا اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کو مسلمان کر دو تو ابھی تو حضور کا کام پھر نامکمل تھا تو چلے گئے وہ جو امام سمین صاحب کہتے ہیں کہ حضور نامکمل کام چھوڑ گئے پھر تو بات سچی ہوگئی کہ ابھی تو ساری دنیا کافر تھی صرف جزیرہ چلا رہا مسلمان ہوا تھا حضور چلے گئے اور اللہ کہتا لو مکمل تو دینکم دھین حکم میں نے دین مکمل کر دیں روز باقی ساری دنیا کافر ہے تو حضور واپس کیسے چلیں گے اس کا مطلب ہے کہ حضور اس چیز کے مکلف نہیں تھے کہ پورا گولا مسلمان ہو جائے مکلف کس کے تھے وہ اللہ رسول غالب کرنے کے مکلف سے غالب کیا یا نہیں کیا چلا کے دکھایا کہ نہیں دکھایا ہر چھوٹے میں اس وقت کے فیصلوں پر جو اس وقت کی عدالتوں میں فیصلے ہوئے آج بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہم نے عدلیہ بھی چلا کر دکھائی ہمارے یہاں کے جرنیلوں کی بنائی اسٹریٹجی تھی جو جنگوں کی آج کا کوئی جرنیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط تھی ہماری تجارت جو تھی کوئی اس میں کوئی خامی نہیں ثابت کر ہمارا اس کا جو پولیس کا نظام تھا جو فوج کا نظام تھا پورے کا پورا آج بھی ویلڈ مسئلہ یہ کہ کوئی اس کو لگا کے تو بتائے لے یوز میرا ہوں غالب کرنے کے لیے آئے تھے اگر اس زمین پر بسنے والے سارے انسان مسلمان ہو جائیں ایک بھی کافر نہ رہے سات ارب انسان مسلمان ہو گئے لیکن قانون ملکہ برطانیہ کا یا کسی اور کا ورلڈ آرڈر چلتا رہے تو یقین جانئے کہ کام پورا نہیں ہوا ہے بھیجا اس لیے گیا ہے میں یوں زیادہ ہوں غالب کا ملک آپ کا آزاد ہے اسلامی جمہوریہ ہے اسلام کا قلعہ ہے قانون کسی اور کے چلتے ہیں. قانون ان کا چلتا رہے آپ اپنی مسجدوں میں جو مرضیہ کرتے ہیں, انہیں کیا تو آپ کو عمل سے ثابت کرنا ہے سود کو گالیاں دینے سے سود ختم نہیں ہو جائے گا جب تک آپ بلا سودی چلا کے دکھائیں گے نہیں کہ دیکھو یہاں بھی منافع ہوتا ہے بینک بھائی اسلامی جب چل رہا تھا تو اس میں حالت یہ ہوتی تھی کہ اتنا منافع ہوتا تھا کہ بعض دفعہ سینٹرل بینک روک لیتا اگر آپ نے اتنا منافع جب وہ ریز کر دیا تو باقی بینکنگ تو بیٹھ جائے گی پٹھا بات جائے گا اس کا لہذا آپ کم دیں منافع کم دیں منافع اتنا کرو جی کیسے کم دیں جب ہوا ہی اتنا منافع ہے ان کا سے مختلف مدوں میں تقسیم کر دیں دوبارہ انہی کے راس المال میں شامل کر دیں لیکن آپ سو جائیں وہ میں اتنا کر. یہ مجبوری ہے بکیا بینکنگ کی بلاسودی بینکنگ میں اتنا منافع ہے. اتنی برکت ہے کیوں ہے اس کا پارٹنر اللہ ہے اور دوسری کا پارٹنر شیطان ہے اور شیطان کے مقدم میں سدا فسارا ہے اللہ حزب شیتان ہے مل خاص آپ دیکھتے وہ جو چمکتی میں اسٹیج ان کا کیا حال ہے جاپان مر رہا ہے جاپان پہ خون پہ یورپ چلتا ہے اس کے پیسے پہ اس نے وہاں انسٹ کیا ہوا ہے اب اس پیسے کی ضرورت ہے یوروپ تھر تھر کام پہ جاپان میں پیسہ نکل تو ہماری بینکنگ کا کیا بنے ملشیا پہ بڑا فخر تھا انڈونیشیا پہ بڑا فخر تھا سنگاپور پہ بڑا فخر تھا کوریا پہ بڑا فخر تھا بنی آتی ہے وہ کہاں گئے یم شک اللہ رباس مٹ مار دیا دانے دانے کو کوریا طرف کا پڑا ہوا ہمارے یہاں بھی یہی حالت ہے ہمیں بھی بیچ کے وہ لوگ تو مقصد یہ ہے کہ بلا سودی تجارت کے اندر اللہ پارٹنر ہے اور یہاں کسی کے کوئی کاروبار شروع کرے نا تو کفیل ہوتا ہے نا یہاں کے محات تو کسی کو کوئی بڑا اچھا افسر مل جائے نا کسی محکمے میں تو کہتا ہے مجھے پرواہ کو نہیں ایسے میرے ویزے نکلیں گے ایسا میرا کام ہوگا ایسے میرا السان کیوں میرا فلاں پارٹنر ہے فلاں کفیل ہے بڑا توکل ہوتا ہے اور بال فائدہ کفیل خا پہ چلا جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کو ہو جائے وہ یور اللہ اس کو پالتا ہے جس کا مربی اللہ اس میں خسارا ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا تمہیں آئیے نت پہ تو بڑا اعتبار ہے اللہ پہ کوئی اعتبار نہیں اب دو شرطیں لگی ہوئی اللہ یہ کہتا ہے کہ سود چھوڑو گے تو امیر کروں گا لا کالو میرے فوج کی جو لگیں گے سروں کے اوپر سے بھی کھاؤ گے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاؤ یہ کہتے نہیں پہلے امیر ہوں گے تو سود چھوڑیں گے دونوں میں شرط لگی زد لگی اللہ کہتا ہے سود چھوڑو گے تو امیر کروں گا وہ کہتے ہیں امیر کرو گے تو سود چھوڑیں یہ سرتاج عزیز اور اللہ کے درمیان لگی ہوئی عزیز اور سود کو امیر ہونے نہیں دیتا تو آپ کو یہ نظام اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہمارے سامنے یہ سودی نظام سب سے بڑا چیلنج الحمدللہ ہماری ثقافت اپنے ذات میں ایک اٹریکشن رکھتی ہے ٹھیک ہے نا جی سب سے بڑا چیلنج اس وقت سودی نظام ہے اس کے بالمقابل بلا سودی نظام چلا کے آپ دکھا دیجئے آپ سمجھ دیجئے کہ آپ نے دنیا فتح کر لیا آج کل تلوار سے نہیں روٹی سے دنیا فتح ہوتی ہے ایٹم بموں سے نہیں ڈیروں آئٹم بم پڑے ہوئے تھے رشیا کے پاس لیکن بیکری سے جب روٹی ختم ہوئی تو رشیا ٹوٹ گیا ہے. دنیا روٹی سے فتح ہوتی ہے ان کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور دوسرے میں ان کا نظام اور ان کی شرطیں ہیں آپ کو روٹی لینی ہوگی تو ان کا نظام بھی لینا ہو اپنی روٹی کھائیں گے تو اپنا نظام لائیں گے نا کسی کی روٹی کھا کے آپ اپنی, اپنی بات نہیں کر سکتے تو باقاعدہ ایک امینڈمنٹ آئی ہے آئی ایم ایف یہ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں کسی ملک کے اندر بھی آئی ایم ایف کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اس ملک کے کسی قانون کو ایسے قانون کو جو اس کی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچا رہا ہو آٹومیٹیکلی کینسل کر دیں کیا رہ گئی سے پہلے تو وہ ان سے کرواتے تھے نا یہ جو ہمارے کالے انگریز ہیں ان سے کرواتے تھے اب وہ پرائے راست وہاں سے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوگا کہ آپ کا قانون نمبر پلاں فلاں فلاں ہماری سرمایہ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آج سے اسے ملنڈ اینڈ وائٹ سمجھیے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ لکھ کے دے چکے کہاں سے آئے گا اسلام کہاں سے آپ اپنی مرضی کریں گے کہاں سے آپ اپنا ثقافت لائیں گے لہذا اس کے لیے بلاسدی نظام تو بات اس پہ چل رہی ہے کہ آپ نے اگر دعوت دینی ہے تو آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے صرف یہ کہہ دینا کہ جی سود بڑی بری بلا ہے اور سود کا ایک درم چیس جناؤں سے بھی برا ہے اور سود کے ستر اور کچھ درجے اور ان میں سے ادنا درجہ ماں کے ساتھ جنا کرنے کے برابر ہے ان یم کے ارراجل امہ اور ان ی کا اراج امہ اس کے برابر ہے لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے لیکن جب وہ وہیں کریں گے نا جا کے لین دین پھر وہیں ہوگا تو کیا ہوگا دیٹ ہو جائیں گے سنیں گے باہر نکلیں گے دیٹ ہو جائیں گے سنیں گے بعد اور آستہ آستہ بھی اثر بھی ختم ہو جائے گا وہ ہوگا لیکن یہ کہ آلٹرنیٹ کوئی ہے ان کے پاس تو وہاں سے نکال کے ادھر ادھر سے سنے ادھر سے وہ اس کی پریکٹس شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کا ایک بڑا اثر ہوگا تو ہمیں اس وقت انتہائی ضرورت ہے ایک بلاسودی نظام کے لیے کام کر کے دکھانے کے لیے اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے اس مالی نظام کو غالب کر دیا تو سمجھ کہ آپ نے اسلام کو غالب کر دیا اس وقت دنیا میں مالیات کی جنگ چل رہی ہے تلواریں اور بندوقیں لے کر کوئی نہیں آتا وہ برجکیز لے کے آتے ہیں مائجے کی فائلیں ہوتی ہیں آپ کا ملک خرید کے چلے جاتے ہیں آپ خوش ہیں بڑا ملک ترقی کر رہا ہے اگلی تیس سال کی فصلیں آپ کی بکی ہوئی ہیں آج تک اس طرح ملک بکتے ہیں تو اس کے لیے ایک تو اپنی ذات میں عمل پر توجہ دے دائی دس دیتا ہے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں روتے بھی ہیں لیکن شام کو دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب اپنی بیوی بی ساتھ لگائے سرخی پاؤڈر کروائے وہ جو مارکیٹ میں گھما رہے وہ سارا اصل بالکل الٹا ہو جاتا یہ کیا کرتے ہیں لوگ بول اور رہا ہے فیل یعنی آدمی ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ مولوی جو ہے نا درست دینے والا وہ بے گناہ ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا اور باتیں بیمار نہیں ہوتا اس لیے ڈاکٹر جس دن بیمار ہوتا ہے اسے ڈیوٹی پہ نہیں لیتے ڈاکٹر صاحب نے ٹانگ بندھی ہوئی بند اور بازو بندھا ہوا ہے اور ہاتھ پہ پٹیاں بندھی ہوئی اور آدمی آج مجھے ری کر دا ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا ان کے بھی گوڑے پکڑے ہوئے تو وہ دوائی لے گا کبھی نہیں لے گا وہ آپ پتہ گا ڈاکٹر خود بے اس میں مبتلا ڈاکٹر کو کہتے پٹیاں نہیں اترتی آڈر کریں صحت مند ہو کے کلینک میں آئے لوگ صحت مند سے صحت لینے آتے لوگ یہ سمجھتے کہ مولوی بے گناہ ہوتا ہے چاہے ہم ٹھیک اپنی ذات کے اندر گناہ گار ہیں ہر انسان گناہ گار ہوتا ہے لیکن لوگوں کا ذن یہ ہے اور وہ جب ان کا وہ محل شیش مال ٹوٹتا ہے نا گمان کا تو اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے لہذا ہر اہرے گہرے نتھو خیرے تو پکڑ کے ایسی باتیں ہوگا جو آدمی اٹھے دائی بن جائے دائی بننے کے لیے پہلے کوالیفکیشن حاصل کریں آپ آپ کا عمل جو ہے اس کو درست کریں جہاں لوگوں کی انگلی, انگلی اٹھتی ہے اس کو دور کریں اس ڈینٹ کو اور پھر آپ دائی بنیں اور وہ دائی جو جس کے اندر اپنے اندر عمل نہیں ہے وہ نقصان دہ ہوتا ہے عام طور پہ تو ہمارے جو ظاہری اوساف ہیں وہ کتر دیے گئے ہیں۔ بری چیز ایک حد تک بری لگتی ہے اس کے بعد جب زیادہ رہنا سہنا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ بری چیز قابل قبول بنتی چلی جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ بری رہتی بھی نہیں پہلی دفعہ جب بی بی آئی تھی تو آپ دیکھیں نا ہمیں کیا کیفیت تھی ہماری دورہ دل کو پڑھنے والا تھا نماز میں بھی روتے تھے یا اللہ یہ کیا عذاب آ گیا کتنی ہے جہاں تک کیا کسی جگہ ملا کے بات نہیں کرتے دوسری بار جب بھائی کو ہم برداشت کر چکے تھے تیسری بار کے لیے تیار تھے یہ ہوتا ہے برائی کو جب آپ نے برداشت کر لیا تو پھر آپ اس کے لیے آہستہ آہستہ وہ اندر چلی جاتی ہے ان کے کلچر نے ہمیں مائل کر لیا آہستہ آہستہ ہمارے پر کاٹنے شروع کر ہیں کترنے شروع کر دیے اب دیکھیں کہتے کہ کسی بادشاہ کا بانس اڑ کے تو کہیں کسی بڑھیا کے گھر جا کے گرا تو بڑیا نے دیکھا تو نے کہا کہ بڑا خوبصورت جانور ہے لیکن اس کے کسی نے ناپن ہی نہیں کاٹے اتنے اتنے بڑے ہوئے کہ ناپن بھی کاٹ دی اس کے پر بھی دیکھو کتنے کتنے بڑے ہیں اس نے پر اس کے کاٹے خوبصورت ایسے ہوتا ہے باز اب جب بادشاہ آیا پتا کراتا ہے جی یہاں بال اس نے باز کو پکڑا تو رونا شروع کر دیا اب یہ کہاں رہا بعض تو پنجوں کے ساتھ ہی بعض ہوتا ہے نا مومن تو داڑی کے ساتھ ہی مومن ہوتا ہے اسے آدمی صاف کروا دیا کہ کتنا سونا آدمی ہے داڑھی کے ساتھ کتنا برا لگتا ہے کاٹو اس کی تھوڑی تھی اور جناب انہوں نے چمکا دیا لیکن اب وہ باز نہیں رہا ہے ہمارا کلچر جو ہے جس میں اٹریکشن تھی ہم آستا آستہ اس کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں ان کے لیے قابل قبول بننے کے لیے ہم نے ناخن بھی کاٹ دیے پر بھی کاٹ دیے لیکن یہ کہ نجات اسی میں آپ کے انہوں نے ننگی کر کے لائی نا سیٹلائٹ پر اپنی خواتین دکھانے کے لیے ایسی بن کر آپ برکے میں لے کر جائیں فٹ پاتھ پہ چلتی ہے تو پتہ چلے کسی کو بھی ایسا بیوی بی کو اس عورت سے ملائیں جو بی اے بھی کیا ہوا ہے اس نے ایم اے بھی کیا ہوا اور اس نے برکھا بھی کیا ہوا ہے تاکہ اس کترا نکلے کہ میں میٹرک کر کے برکھا نہیں کر رہی کہ قیامت آگے اگر دیکھو ایم اے والی نے بھی کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے برکھا سے نہیں روکتا اسمبلی میں اگر کوئی ایسی خاتون آ جائے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کہیں کانفرنس ہوتی ہے یا ٹی وی پہ کوئی وہ مذاکرہ قسم کی چیز آتی ہے تو جہاں وہ دوسری بیٹھی ہوتی ہے بے کٹ والی وہاں پہ کوئی خاتون برکے میں ہوتی ہے صرف اس کی اینک نظر آ رہی ہوتی ہے تو دل کو بڑا سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ ایک سیمپل ہمارا بھی ہے وہاں ٹھیک ہے نا جی اتنا میں ہے کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ثابت کرنا کہ اس دور میں بھی ہوتا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اس میں محنت بڑی لگتی دعوت میں محنت نہیں لگتی دعوت کے قابل ہونے میں محنت لگتی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی واقع اور دعوان تھم دے